محمد محمد السلام <سؤال> علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام شامی فارن سب کو شمت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس بارہ رمضان مبارک کی وجہ سے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 اور چھ سے چودہ شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو چھپن اب راج فتح کے درج نمبر دو سو چھپن اور راد میں اب اسماع الحسنہ کے باس میں اس میں مقدس عزیز الف القرآن کے نمایا سے یہ مقدس قرآن انیس میں بیانوے میں مرتبہ آ چکا ہے نائنٹی ٹو لیکن میں نے صرف آٹھ آیا آٹھ نو آئے تھے طالبان یہاں پر نوٹ کیے جن میں یہ مقدس سے آیا ہے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 مال اسی سے مانگے دولت اسی سے مانگے عزت اسی سے مانگے قدرت اسی سے مانگے عقیدار اسی سے مانگے اولاد اسی سے مانگیں خیر اسی سے مانگے کیونکہ وہ باغذات الحاف ہے خوب دینے والا بڑا فیاس اس معنی تو یہ جو ہے العزیز الوحاف اللہ نے اپنے اس میں مقدس علیز کے ساتھ الوہاف جوڑ کر ہمیں یہ سمجھایا